اب اس مضمون کے اندر تین معمورات ہیں اور تین کیا ہے منحیات تین چیزوں کا حکم ہے اور تین چیزوں سے روکا گیا ہے فرمایا بے شک اللہ تعالی حکم کرتے ہیں ساتھ عادل کے نمبر ایک عادل کس کو کہتے ہیں زی حق کے حق کا ہو حق دار کو اس کا حق پہنچا دینا اس کا نام کیا ہے عدل ہے اب زیادہ دے گے تو کیا بن جائے گا احسان کم کرو گے تو کیا بن جائے گا ظلم اور پورا دو گے تو عدل ہے بے شک اللہ حکم کرتے ہیں سات عدل کے نمبر ایک اور احسان نمبر دو وایتہ قربا رشتہ داروں کو اس کے حقوق جو نمبر تین یہ تین معمورات آئے آگے تین ہیں منہیات اور روکتے ہیں بے حیائی سے نمبر ایک بے حیائی یا کھلی بدماشی جیسے ٹی وی کے ننگے ڈرامے ذنا اللہ منکر ہر برا کام باغی ظلم یہ تین کیا ہے منحیات ہے نصیحت کرتے ہیں تم کو تاکہ تم سمجھو واؤفو بےحد اللہ امر بے عفائے احد میرے محترم عدل کے اندر سب کچھ آ جا جاتا ہے بھائی کسی کے ساتھ وعدہ کرو اور اس کو پورا کرو یہ عدل ہے یا نہیں ایتاؤ حق حق دار کو اس کا حق دے دیا یہ عدل کے اندر آ جاتا تھا لیکن یہ تخصیص بعض تعمیم ہے امر بے ایفایا عام طور پہ کسی کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے تو وعدہ میں عام طور پہ قسمیں بھی اٹھائی جاتی ہیں وعدہ کو پکا کرنے کے لیے کیا قسم بھی اٹھائی جاتی ہے اس لیے فرمایا پورا کرو اللہ کے احد کو اللہ کے احاد سے مراد ہے جو شریعت کے موافق احد ہو یہ مراد ہے جب احد کرو تم ولا کو ذلعمان اور نہ توڑو تم قسموں کو بعد پکا کرنا اٹھ میں نے عرض کیا ہے نا کہ احاد کے اندر کیا اٹھائی ہی جاتی ہیں قسمیں بھی تو اس لیے فرمایا نہ توڑو تم قسموں کو بات پکا کر مون کے حالانکہ تحقیق کیا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر جو آدمی کسم اٹھاتا نا ہے نا بھلاہ خدا کو کیا بناتا ہے ضامن بناتا ہے بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ کرتے ہو تم غلط قون و کلتی ناقزد حضلام باد قوت انکاسا نات ز عہد کا ذرار حصی آہد توڑتے ہو نا اس کا ذرار بالکل ظاہر ظہور ہے ناقز عہد کا ذرار حصی چنانچے سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اس کا ذرار اتنا واضح ہے جیسا کہ ایک عورت تھی مکے کے اندر اور کرنا ایک عورت تھی جس کے اندر وہ دیوانی تھی وہ سارا دن سوت کاٹتی تھی بھائی آج کل تو تم لوگوں نے نہ چرخے دے کے نہ سود دیکھا پرانے زمانے میں چرخے ہوتے تھے اور عورتیں کیا کرتی تھی اس پہ سوت کاتی تھی تو عورت سارا دن سوت کاتی تھی جب سوت جمع ہو جاتا تو شام کے ٹائم پہ وہ سارے سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیتی تو جیسے وہ بیوقوف عورت اپنا حصہ نقصان کرتی تھی تم بھی احد کو پکا کر کے قسموں کو پکا کر کے پھر اس عورت کی طرح کیا کر دیتے ہو توڑ دیتے ہو تمہارا ذرار بھی کیا ہے اسی ہے دیکھو جی دی. اور نہ ہو تو مجھ اس عورت کے جو توڑ دیتی تھی اپنے سود کو بات پکا کرنے کے رضا رضا تتا خزون مانا بناتے ہو تم اپنے قسموں کو ذریعہ پسا درمیان اپنے ڈبلو درمیان اپنے انت کونا کون اس کے نیچے لکھو نقز عہد کا سبب اول تحصیل جاہ نقز عہد کا سبب اول کا ہے جی تحصیل جاہ مرتبہ حاصل کرنا نع زیاحت کا سبب اغور تحصیل ہے جا مرتبہ حاصل کرنا یہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں ایک آدمی ہے جی مسلم لیگ کا تو اس نے مسلم لیگ کی جماعت کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا توافق رکھوں گا موافقت کروں گا ہمیشہ ٹھیک ہے نا سیاسی طور پہ تمہارا ساتھ دوں گا مسلم لیگ کا آدمی ہے حکومت بھی مسلم لیگ کی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد مسلم لیگ کی حکومت تبدیل ہو کے پیپلز پارٹی کی ہو جاتی ہے تو اس جماعت میں قوت آتی نا دوسری جماعت میں تو جو اس نے عہد مہادے کیے ہوئے تھے سارے توڑ کے کہاں داخل ہو گیا کیوں داخل ہوا تاثیر جا کے لیے ناق زحاد کا سبب کیا بنا کہ یہاں مرتبہ مل جائے گا وزارت مل جائے گی تو یہ ناق زحد کا ذرار حصی بھی ہے قسموں کو واضح توڑ دینا اور سبب کیا ہے تاثیر جا اب دیکھو ابھی اب مطلب سمجھو گے تم تخونا بناتے ہو اپنی قسموں کو ذریعہ فساد درمیان اپنے انتقونا. ان سے پہلے لا مقدر ہے باوجہ اس کے کہ ہوتی ہے ایک پارٹی امت المنا پارٹی جماعت ہو جاتی ہے ایک پارٹی ہے اربا یہ اکثر دوسری پارٹی سے ایک پارٹی دوسری پارٹی سے کیا ہو جاتی ہے اکثر یا طاقتور ہو جاتی ہے اب سمجھ آ گیا تو کو یہ نہیں آیا یہ کوئی مشکل ہے اتنے میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں انما یبرو قوم اختبار فلا نیا اس میں آزمائش ہے کہ ہے پارٹیاں طاقتور بھی ہوتی ہیں کمزور بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنے معاہدے بے کیا رہے پکا رہے سوائے اس نے آزمات ہے تم کو اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کمی بیشی کے ساتھ والا جو بھئی البتہ ضرور بیان کرے گا واسطے تمہارے دن کیا مت گئے جس چیز میں اختلاف کرتے ہو بلا و اللہ حکمت اختلا اگر چاہتا اللہ بنا دیتا تم کو جماعت ایک لیکن گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ضدی کو اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے منیب کو گمراہ کس کو کرتا ہے دی انید کو یو ذلو وی شاہ کے نیچے کا لکھو انید اور یاادی میں شاہ کے نیچے کا لکھو منی بارہ تو سالون ضرور پوچھے جاؤ گے ان امار سے جن کو تم کرتے ہو اچھا جی ولاد و امان کم داخلان ناک کا ذرار مانوی پہلے ناک زیاد کا کیا تھا ذرار حصی تھا ظاہر ظہور اب نق زحت کا ذرار مانوی ہے ناک زیاحت کا ذرار مانوی کیا ہے کہ تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کیا کریں گے ناقذ کریں گے دوسرا دیکھی تمہاری دیکھی دیکھی دوسرے لوگ بھی کیا کریں گے مثال تر میں مولوی ہوں میں علماء کی جماعت کو چھوڑ کے عہدے کی خاطر کسی اور پارٹی کے اندر داخل ہو جاؤں وزیر بن جاؤں تو کہیں گے وہ مولوی منظور وہ اتنا شیخ و تفصیل مشہور تھا جب وہ بھی نق زحت کر گیا تو ہم بھی نق زحت کریں ہم کس بات کی مولی آئیں تو یہ ذرا پہنچے گا یا نہیں یہ مانوی ذرال ہے دیکھو جی نق زحت کا ذرا مانوی اور نہ بناؤ تم اپنے قسموں کو ذریعہ فساد درمیان اپنے بس تزیلہ قادم بعد و ثبوتحا پھسل جائے گا کسی اور کا قدم یا قدم کا من کیا کرو گے کسی اور کا قدم ہی پھسل جائے گا بعد مضبوطی کے اور چکھو گے تم عذاب کو سبب سبب کے تم سے تمہارا دیکھ ہی اور واسطے تمہارے عذاب بڑا ہوگا اب من سمجھ آ رہا ہے رکوز رہ ہے مشکل ولا تشترو بےحد اللہ کلیلہ یہ نق ز عہد کا سبب ثانی نق زیاحت کا پہلا سبب کیا تھا تحصیل جا اب نق ز کا سبب ثانی ہے تحصیل مال نق زحاد کا سبب ثانی تحصیل مال بھائی بعض لوگ تو ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں عہدے کی خاطر کس کی خاطر کہ وزارت مل جائے گی اور بعض آدمی جو ہے نا ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کی طرف جاتے ہیں یا ان کو ووٹ دیتے ہیں عہدے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہمیں وزارت وزارت کیا چاہیے ہمیں ایک کروڑ روپیہ چاہیے کیا چاہیے جی ہاں ایک کروڑ روپیہ چاہیے تو ووٹ لے لو ویسے صدارت کا وزارت کا لے لو ہم تمہارا سخت تو یہ بھی نقصیات وہ نہ ہوا دیکھو ورا تشترو نق زیات کا سبب ثانی تحصیل مال اور نہ خرید کرو بدل آحد اللہ کی قیمت تھوڑی چاہے کروڑ دو روپے ہو یہ قیمت کیا ہے بتاؤ دنیا کلیل ہے نا انََََََََََ ماند اللہ خیر بے شک وہ چیز ما موصولہ ہے جو چیز اللہ ہیں وہ بہتر تمہارے لے ہو تم جانتے مائندہ تم جن اس لیے کہ جو كچھ تمہارے پاس ہے نا پیسے ختم ہو گئے۔ اور جو کہ اللہ کے پاس ثواب ہے وہ کیا ہے باقی رہے گا والا نجیانہ انجام افائے احد انجام افا احد اور البتہ ضرور بدلا دیں گے ہم ان لوگوں کو جو مستقل مزاج رہے جہاں سابے کیا ہاں مستقل مزاج اپنے ہاتھ پہ پکے رہے ان کے اجر کا بیاسن ماکانوں ساتھ یہ بات بہترین ان اعمال کے جو کرتے ہیں میں پکا رہنا بہترین ہمارا ہے نا ہم ملا کریں یہ بشارت بھی ہے اور قیدہ کلیہ ہے ایک قیدہ بیان کیا گیا جو شخص عمل کرتا ہے نی چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو چاہے مون شرط یہ ہے کہ مومن ہو واہ ہوا مومن ان شرط قبولیت قبولیت کی شرط یہ ہے کہ مومن ہو والا لوہ ینّا ہوں ثمرا دنیاوی البتہ ضرور زندگی دیں گے ہم اس کو زندگی پاکیزہ والا نجن ثمرا اخروی اور البتہ ضرور بدلہ دیں گے ان کو ثواب ان کے کا بے آپسن ماں کا نو یا مرو اور البتع ضرور دیں گے ہم ان کو ان کا عد اے بہترین ان عمال کے جن کو کر رہے ہیں میرے عزیز یہ بات کس کی تھی من آمیلا صالحن کی تھی یا نہیں جو عمل نیک کرے اور سب سے بڑا عمل نیک کیا ہے یہی جو تم پڑھ رہے ہو بڑا نیک عمل کیا ہے تم پڑھ رہے ہو قرآن پا تو سب سے بڑا نیک عمل ہے یا نہیں اس لیے تم لوٹس بھی کر کی طرف دیکھتے ہو ہاں؟ تو نیک عمل گچ رکھتے ہوئے جو کرو ہو, بناتے ادھر دیکھ لے بچوں کو چڑھاتے اچھا جی فضا کرا تل قرآن تلاوت قرآن پاک تلاوت کا ادب ہے اداب تلاوت پر جب پڑھے تو قرآن ہو ارادہ کرے پڑھنے کا تو پناہ مانگ سات اللہ کے شیطانے ترجیح سے باللہ الحمن شعت عرجی پڑھو ان لو اولیاء الرحمن کا تحفظ دو قسم کے آدمی ہیں ایک اولیاء الرّمان ان کا جو تحفظ ہے دوسرے اولیاء شیطان ان پہ شیطان کا تسلط ہے فرمایا تاخیر شان یہ ہے کہ نہیں واسطے شیطان کے تسلط اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ توقع کرتے ہیں اب انما سلطان ہو اولیاء ال شیطان پر تسلط سوائے اس کے نہیں تسلط اس کا اوپر ان لوگوں کے ہے جو یاری جوڑتے ہیں اس کے ساتھ یا تو ان کا منع دوستی دوستی جوڑتے ہیں اس کے ساتھ ولزین ہم بے اور ان لوگوں پہ تسولت ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریف ٹھہراتے ہیں یہ بیہی ہے نا بیہی یہ زمین کا مرجع میں کیا بنا رہا ہو اللہ اللہ کے ساتھ شریف ٹھہراتے ہیں دوسرا مرجا غور کرو دوسرا مرجا کے اس کو ملاؤ شیطان کو تو پھر معنی یہ ہوگا وہ لوگ ہیں جو بادباب اغوا شیطان کے بے سب ہوگا بادشاب اغوائے شیطان کے شعر کرنے والے ہیں رکلین کا شکوہ اور شب وہ یہ تھا کہ دیکھو جی ایک آیت کے اندر ایک حکم نازل ہوتا ہے پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے دوسری آیت آ جاتی ہے تو دیکھو یہ جی, تو غلط ہے اگر پہلا حکم صحیح تھا تو دوسرا کیوں آیا اور اگر پہلا حکم غلط تھا تو غلط کیوں تھا خدا سے غلطی ہو گئی بھئی اس کے جواب پہلے گزر چکے ہیں یا نہیں تو میں نے سمجھانے کے لیے کیس کی مثال دی تھی ڈاکٹر کے نسخے بھی جیسے ڈاکٹر اپنے سے تبدیل کرتا ہے یا نہیں اور وہ جاہر نہیں ہے وہ تمہاری طبیعت کے مافک تبدیل کرتا ہے دھنا بھی نہ ہوتا ہے ویدا بدلنا آیتاً اور جب تبدیل کرتے ہم ایک حکم کو جا بجا حکم کے حکم مانا کرو آیتی منع کر سکتے ہو حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے ساتھ مسلحت اس حکم کے جو اس کو اتارتا ہے تو یہ اعتراض کرتے ہیں کرتے ہیں کہتے سوائے ہی تو تو مفتر ہے اپنی طرف سے بناتا ہے بلکہ اکثروں کے نہیں جانتے کل جواب شکوا آپ ماں دیجئے لے آیا ہے اس کو روح القدس جبریل تیرے رب کی طرف سے بے لق حکمت کے موافق اس کے موافق جی حکمت کے موافق لایا ہے وہ پہلے حکمت وہی تھی اب حکمت یہی ہے بھائی آپ بیمار ہو جائیں آپ کا میدہ کام نہ کرے تو میں آپ کے متعلق دلیہ تجویز کروں گا یا گوشت اور حلوہ تجویز کروں گا دلیہ نا ہاں میدا کم نہیں کر رہا جگر خراب ہے اور جب صحت ہو جائے گی تو پھر گوشت اور حلوہ بھی ہو جائے گا اب آپ یہ کہیں تو اس وقت تو نہ تلایا اس وقت کھلاتے تو تو مر جاتا ایک بیمار پڑا تھا اس جیسے آدمی تو ایک, کو کچ, ایک نہیں, نہیں. کو گوشت اور حلوا کھلاؤ تو بیمار بول پڑا کرا ہوئی <laughs> <laughs> کوئی, کوئی بیمار ہے نا دیکھو جی اور کرو تو کون لے آئے جی لیا اس کو جبریل تیرے رب کی طرف سے موافق حکمت کے بے لکمر حکمت کے موافق لئیو سب الزین مرو حکمت تنظیر تاکہ مضبوط کرے ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا خوشخبری ہے مسلمین کے لیے بالکد نالم و شب ثانی پہلا شبہ کیا ادا جی یہ حکم کیوں تبدیل ہو رہے ہیں معلوم ہو اپنی طرف سے بناتے ہیں دوسروں شبہ یہ تھا کہ میرے حضرت مکے کے اندر بیٹھتے تھے ایک لوہار کے ساتھ کس کے ساتھ وہ لوہار جانتے ہو نا فارسی میں آہن گر کہتے ہیں اس کو لوہار کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہ پہلی کتابوں کا کچھ علم رکھتا تھا آپ اس کا اپنی وحی سناتے تھے وہ بھی کوئی باتیں سناتا تھا حضور کے ساتھ محبت رکھتا تھا تو لوگ نے مشہور کر دیا کہ محمد اس سے سیکھتا ہے کیا اس سے سیکھتا ہے حالانکہ وہ رومی تھا وہ پسی عربی بول نہیں سکتا تھا ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا شب و سانی پختہ بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں بشار سوائے اس کے نہیں سکھاتے ہیں محمد کو بشار بشار کے اوپر لکھ لو بلعام اس کا نام کیا تھا بلعام لہا وہ رومی تھا اور نصرانی تھا بلام لہار رومی نسرانی جواب شب و لسان اللہ جواب شب زبان اس شاستری جس کی طرح یہ نسبت کرتے ہیں تو اجمی ہے حالانکہ یہ قرآن کا ہے اس کی زبان عربی ہاز اندین اللہ اب ان کے لیے تقویف ہے کہ جو لوگ نہیں مان لاتے اللہ کے کی اتنگے لاجہ ددی اللہ اللہ ان کی راہنمائی نہیں کرے گا بیش کی طرف بلکہ شب و اول کا دوسرا جواب پہلا جواب تو یہی تھا نا کہ عربی زبان ہے اور اس کی زبان کیا ہے وہ اجمی ہے ٹھیک ہے نا اب دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو تم مفتری بناتے ہو کیا کہ حضور بہتان باندھتے ہیں خدا پہ حالانکہ حضور مفتری نہیں تم مفتری ہو بھئی ایک آدمی سچا ہو اور اس کو جھوٹا کہا جائے افطرا نہیں تو حضور پہ افطرا باندھتے تھے یہ شب و والا دوسرا جواب سوائے اس کے نہیں افطرا باندھتے ہیں جھوٹ کا باندھتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کے ہے تمہیں حضور کو مختری کہنا خود افطرا ہے اور یہی لوگ پورے ہیں من کافرب اللہ وعید مرتدین کفار کے بعد کس کی وعید ہے وہ جو اسلام سے پھر جائے مرتدین وعید مرتدین کفار کے ساتھ مرتدین کو وعید ہے جس شخص نے کفر کیا ساتھ اللہ کے بعد ایمان اپنے کے لحم وی دن یہ جذا معصوف ہے جی بن قبرہ بلا لہم وعید الشدیرون ان کے لیے وعید سخت ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی ہے جی کافروں کے قبضے میں آ جاتا ہے اور کافر اس کو اقرا کرتے ہیں زبردستی کہتے ہیں کہ کلم کفر کا پڑھ لے تو زبان سے وہ کلم کفر کا کہتا ہے لیکن دل اس کا کیا ہے مطمئن ہے اور تصدیق اس کا نام ہے کہ ذہن کل دل میں یقین ہے تصدیق ہے تو مومن ہے کیا ہے اس سے کوئی بات پر سنیے علامہ من رہا مگر وہ شخص زبردستی کیا گیا درا حل کہ دل اس کا مطمئن ہے ساتھ کے اس کے ایمان کے اس کے لیے کوئی وہی چیز ہاں لیکن وہ شخص جو کھولتا ہے ساتھ کفر کے سینے کو بات دل و جان کفر کرتا ہے سینہ کھول کے ان کے اوپر غذاب ہے انجام دنوی لکھو انجام دنیا ان پہ غذب ہے اللہ کا اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے انجام اخروی ظال کا سبب عذاب یہ عذاب اس سبب سے کہ انہوں نے پسند کیا دنیاوی زندگی کو مقابلے کس کے وہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا نا ڈالر ملے دنیاوی زندگی کو پسند کیا ڈالروں کو آخرات کے مقابلے سے مرتد ہو گیا اور بے شک اللہ تعالیٰ نئی راہ ب نہیں کرتے ایسے کافروں کے جو ضدی ہیں اولائک الزین انجام دنیاوی یہ انگریزوں کے ساتھ یاری لگاتے لگاتے ڈالر لیتے لیتے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ کیا لگ جاتی ہے موہا میں نے پہلے عرض کیا تھا نا جس طرح امراض جسمانیاں بڑھتے ہیں اور آدمی لا علاج ہو جاتا ہے اسی طرح امراض روحانیاں بھی بڑھتے ہیں پھر کیا ہو جاتا ہے دل پہ وہاں یہی وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دیے جی اللہ نے کہ دنوں پہ کانوں پہ آنکھوں پہ اور یہی لوگ قافل ہیں یقینی بات ہے آگے انجام اخروی کہ تاکہ وہ آخرت کے اندر خسارہ پائیں گے یہ جی کس کا بیان تھا کفار کا اور مرتدین کا اب ان کے مقابلے میں بشارہ تھا مہاجرین اور مجاہدین کو بشارت برائے مہاجرین مجاہدین پھر بے شک رب تیرا بے شک سنما ہے نا تاکہ ذکری کے لیے یہ بھی سن لو کہ بے شک رب تیرا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے وطن چھوڑا بعد اس کے ستائے جائے تکلیفیں ملی پھر جیاد کیا اور مستقل مزاج رہے